سورت الحج بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سات شیون یہ فضاء الاکبر جس سے کہ ختم ہو رہی ہے سورہ انبیاء اسی کے تذکرے سے یہ شروع ہو رہی ہے سورہ حج اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے تقوہ اختیار کرو اپنے رب کا یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہوگا یومت ارونا جس دن کہ تم اس کو دیکھو گے ل مرزیا کی نما بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی جسے وہ دودھ پلاتی تھی یعنی واقعہ یہ ہے کہ حیوانات میں جو بھی دودھ پلانے والا کوئی جانور بھی ہو تو اسے بھی اپنے بچوں کے ساتھ جو انس ہوتا ہے خاص طور پر انسانوں میں پھر ماں کی محبت اور شفقت اور مامتا جو ہے وہ اپنی جان دینے کو تیار ہوتی ہے اپنے بچے کی آنکھ آنکھ نہیں آنے دیتی لیکن وہ سخت ایسا دن ہوگا ایسی سختی ہوگی کہ دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی پذا وہ کل لو جاتے اور دہشت کا عالم یہ ہوگا کہ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا وہ چرن میں سکارا تم دیکھو گے لوگوں کو کہ جیسے نشے میں ہیں اس طرح کی ایک کیفیت ان پر تاریخ ہوگی ایسے بےسد سے نظر آئیں گے جیسے کہ گویا کے نشے میں وہ ماہوں بے سکارا حالانکہ وہ کسی نشے میں نہیں ہے ولا عذاب اللہ شریر بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے اللہ کی طرف سے بڑی سخت یہ گھڑی آنے والی ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن سادق مندوں کو بچا لے گا جس کی کہ ہے حدیث کے اندر وبین ناسمنگ الف اللہ بغیر علم نہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں قرآن مجید کے احکام کے بارے میں جھگڑتے ہیں جبکہ حال یہ بغیر علم ان کے پاس کوئی علم ہے وہ یہ طب وک شیطانی مریض اور وہ پیروی کر رہے ہوتے ہیں صاف نظر آتا ہے کہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کر رہے ہیں پیروی کر رہے ہیں ان کے عمل کو دیکھو تو مغرب کی نقالی کر رہے ہیں ان کی ہر ایک چیز کی جو ہے انہوں نے اپنی زندگی میں اختیار کی ہوئی ہے پورا جو ہے مغربی ان کے اوپر تہذیب کا غلبہ ہے ساری اقدار لیکن باتیں بڑھائیں گے قرآن کی طرف سے اور حدیث کی طرف سے اور انکار حدیث ہے اور فلاں یہ ہے اور قرآن کا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ نہیں نکلتا ہے اور یہ اشتہار کیا جانا چاہیے اور قرآن مجید جو ہے یہ تو اب کتاب جو ہے موسیدہ ہو گئی ہے یہ باتیں بھی کہی گئی ہیں کہ کوئی ایسا بھی ہمارا جو نظام ہونا چاہیے اشتہاد کا جو قرآن مجید کو بھی اوور رول کر سکے یہ باقاعدہ رائے موجود ہے کہ قرآن مجید میں بھی جو ساری احکام آئے ہیں وہ بھی خاص قوم کے لیے تو بڑے بڑے دانشور بڑے بڑے جو اسکالرس ہیں بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں میک سے لے کر آئے ڈگریاں ڈاکٹر فرد الرحمان صاحب آئے تھے تو میک سے ڈگری لے کر آئے تھے جنہوں نے وہی کے بارے میں کہا تھا کہ یہ حضور کا بھی کلام کہا جا سکتا ہے اس کو اللہ کا بھی کلام کہا جا سکتا ہے باقی فرشتے وریشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ ساری باتیں ڈاکٹر فضل الرحمان کہنے والے تھے یہودیوں سے آ ڈگری حاصل کی تھی انہوں نے اور انہوں نے جو بھی بہت سے اور دانشور بہت سے موجود ہیں دنیا میں کہ جو ویسے سمجھے جاتے ہیں کہ بہت وہ اسلامی اسکالرز ہیں ٹاپ کے اسکالر ہیں وائٹ ہاؤس میں بھی انہیں طلب کیا جاتا ہے یہ جو سید حسین نسل ہے ایرانی ایک ہے اب وہ رہ گئے ہیں جن کا ڈنکا بج رہا ہے زیادہ ورنہ پہلے یہ ہے کہ یہ دو تھے سید حسین نسل بھی تھے اور ڈاکٹر فضل الرحمان بھی تھے پاکستان کے لیکن وہ ابین النا سے منجوجات بغیر متبے و کل نہ شیطانی مریض کوتبہ اس شیتان کے بارے میں تو یہ بات لکھ دی گئی ہے طے کر دی گئی ہے کہ جو کوئی بھی اس کی دوستی اختیار کرے گا فن نہ تو وہ اسے گمراہ کر کے رہے گا وہ یادی ہے عذاب سعید اور پہنچا کر رہے گا اسے اس جلانے والے دواب میں یا یہ نات ہے لوگ اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ کیسے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے کیسے اٹھا لے گا اللہ کا تعالیٰ لا, کوئی تمہیں اشکال پیدا ہوتا ہے تو لوگ ہم تمہیں ایک مثال سے سمجھاتے ہیں فن نہ خلق سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اس لیے کہ باپ کے بھی جسم میں اگر لطفہ بنا ہے منی بنی ہے کہاں سے بنی ہے خیر رضا کہاں سے آئی تھی اس کی ساری رضا تو مٹی سے آئی ہے زمینی سے آئی ہے یہی سے آئی ہے وہ منرلز ہیں وہ سب کچھ ہے گوشت کھایا ہے تو بکری نے جو کہاں سے گزاری تھی زمین سے دی تھی تو تمہاری جو تخلیق ہے سب کی ابتداء میں جو ہے وہ مٹی سے ہے من منترابن سم من لطفاطن پھر وہ نطفے کی ایک شکل بنی سم من علاقین پھر تم ایک علاقا شکل میں تھے اس علاقہ کے بارے میں میں بات برس کروں گا ابھی میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں کر رہا اس کا ترجمہ عام طور پر جمع ہوا خون کیا جاتا ہے یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے سما من مز پھر یہ کہ وہ ایک لوتھڑے کی طرح تھا گوشت کا ایک لوتھڑا سا تھا مخل کا غیر مخلق پہلے اس پہ کوئی نشانات تھے ہی نہیں پھر اس لوٹھڑے کے اوپر نشانات آنے شروع ہوئے معلوم ہوا کہ یہاں سے یہ بازو نکلیں گے یہاں سے یہ ٹانگیں نکلیں گی اسی کے اندر جو ہے یہ آثار شروع ہو گئے لینا یہ تاکہ ہم تمہارے تمہیں کھوج کھول کر بیان کر دیں یہ جو بھی اسٹیجز ہیں جو امبری جو اسٹیجز ہیں اس میں واقعہ یہ کہ اس کے بارے میں کتھل المور کا میں کال آپ کو سنا چکا ہوں جو تعارف قرآن کا میرا لیکچر تھا کہ ان چیزوں کے بارے میں حیران اور شستر ہے جو اس وقت امبیالوجی کے سب سے بڑے ماہر ہیں جن کی ٹیکسٹ بک سے دنیا کے اندر سب سے زیادہ مستند مانی جاتی ہے کہ ہم حیران ہیں کہ یہ ساری چیزیں قرآن مجید نے کیسے کہی ہیں اور یہ بالکل ایگزیکٹ جو ہے تعبیر ہے ان سٹیجز کی کہ جو رحم مادر میں انسانی جنین جن سٹیج سے گزرتا ہے اس کی اس سے زیادہ صحیح تعبیر ہو نہیں سکتی رقیل فِي الْأَرْحَامِ مَا مانشا یہی مضمون کیونکہ دوبارہ پھر آئے گا سورہ مومنون کے پہلے رقوم میں تو میں وہاں اس کے بارے میں تفصیل سر کروں گا اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں میں جو ہم چاہتے ہیں یعنی رحم کے اندر رحم مادر میں وہ حمل رہتا ہے اب وہ حمل بیٹے کا ہوا ہے بیٹی کا ہوا ہے یا بیٹا یا بیٹی وہ ذہین ہے فتیم ہے خوبصورت ہے کیسی ہے صحیح ہے سالم ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے رقی و فلحام ماں نشاج مسمہ ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں وہموں میں جو ہم چاہتے ہیں ایک مقتے معین تک سم منخر جو پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں وہ تم چھوٹے سے بچے ہوتے ہو سم من تب پھر تم اپنی پوری جوانی کو پہنچتے ہو قوت کو پہنچتے ہو ممن کم مئی تو تم میں سے وہ بھی ہے کہ جو پہلے ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے انہیں قبض کر لیا جاتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے ممین کم مین المر اور تم میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی ہی نکمی ضعیفی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں لکلا علم امباد علم ان شع کہ پھر وہ نہ جانے سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ بھی بڑھاپا آتا ہے تو ایسا آتا ہے ڈیمنشیا بھی ہو جاتا ہے ساری ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں یادداشت دائب ہو جاتی ہے پھر بچپن کی عادتیں اور کر آتی ہیں لکلا علما ممباد علم ان شعر یہ سلط بھی ہو جاتی ہے یہ اردن العمر ہے جس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے کہ اللہ اس سے پہلے پہلے اٹھا لے اس سے پہلے کہ انسان اس کیفیت میں آ جائے کہ جس کا نقشہ یہاں کھینچا جا رہا ہے کہ بڑا سکرات تھا بکرات تھا کچھ تھا لیکن اب کیا ہو گیا ہے اس کو دیکھیے واقعات یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ تقریباً سال ڈیڑھ سال تک مولانا مینص اصلاحی جن کا انتقال ابھی کوئی ڈیڑھ مہینہ ہوا ہوا ہے اس کیفیت میں رہے ہیں کہ نہ وہ زندوں میں تھے نہ مردوں میں تھے انہیں دیکھ کر عبرت ہوتی تھی ایک شخص جو خطیب تھا ایک بڑا مقرر تھا لکھنے والا تھا جس کی قلم میں زور تھا مجھے ان سے بہت سی باتوں میں اختلاف بھی ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ تفسیر تدبر قرآن جو ہے ان کی وہ ایک پہلو سے خاص طور پر نظام القرآن کے اعتبار سے انہوں نے اپنے استاد حمید الدین فرائی رحمتہ اللہ علیہ کی جو کنٹریبیوشن سے آگے بڑھایا ہے میں نے ان سے بہت استفادہ کیا ہے لیکن ان دنوں میں میں ان کے پاس جایا کرتا تھا بس ایک حسرت لے کر آتا تھا تب وہ پہچانتے تھے کسی کو یہ کیفیت جو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے اس طرح کی کیفیت جو ہے وہ دنیا میں انسان کی ہو جائے ممین کو من یور ضلع عمر ان دعا کر لیجیے اللہ مفف لہو اور ہم ہو واد خلحی سے ان بہت بڑی خطا ہوئی ہے رجم کی سزا کے بارے میں مسور نور میں عرض کروں گا لیکن اللہ تعالی تمام خطاؤں کا معاف فرمانے والا ہے اللہ مغف لہو اور ہم ہو واد خل حفی الحمت کا وہاں سے بہ صابئی یسیرا اللہ منور مرکد اقری منزل وادحق ہو آمین یا کھینچا انسانی زندگی کا اس مٹی سے چل کر تم کہاں سے کہاں پہنچ گئے پھر فوت ہو کے پھر مٹی بن جاتے ہو یہ جس کی یہ قدرت ہے جس کی یہ خلاقی ہے جو اس سارے نظام کو لے کر چل رہا ہے تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک ہے اس کی قدرت کے بارے میں کوئی تمہیں یہ شبہ وارض ہو سکتا ہے کہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا اچھا ایک اور مثال لے لو برزا حامد تم دیکھتے ہو زمین کو کہ پڑی ہوئی ہے بے آب ہو گیا خوش پر ویران کئی زندگی کے آسال نہیں آسار میں فائزہ تزت ورمت پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ تازہ ہو جاتی ہے احتجاج اور وہ اس میں جنبش ہو جاتی ہے تزرت یا تززو جو, جو آیا یہ لفظہ لے پڑ چکے ہیں کہ جب حضرت نے موسا کا آسا زمین پر انہوں نے رکھا تو وہ تو اب ہلنے لگا حرکت کرنے لگا جیسے کہ سانپ حرکت کرتا ہے تو زمین میں بھی حرکت پیدا ہو جاتی ہے اس لیے کہ اب جو کھپلے نکل رہی ہیں وہ حرکت کر رہی ہیں وہ ادھر ادھر جو ہے پیرے زمین پڑی وہ آب بےآبو گیا کوشک لیکن اس کے بعد احتزت اس کے اندر ایک حرکت پیدا ہوتی وہ ہے وہ ربت وہ ابھرتی ہے گویا کہ جیسے وہ گھاس یا سبزہ اوپر اٹھ رہا ہے اور جیسے کہ فصل گویا کہ زمین اٹھ رہی ہے وہ اٹھتی ہے ابھرتی ہے اللہ نے زندہ کر دیا تمہارا اپنا معاملہ یہ ہے کہ مٹی سے لے کر اور تمہارے ایک انسان پورے بننے تک یہ تو پھر کیسے شک کرتے ہو تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں پھر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے یہ تمہاری زندگی کا سائیکل چل رہا ہے اور یہ نباتاتی سائیکل چل رہا ہے ساتھ کے ساتھ یہ چند مہینے کا ہوتا ہے یہ تمہارا جو ہے یہ ساٹھ ستر اسی برس کا ہے اس کے علاوہ کوئی فتح نہیں ذالک زال اللہ بے الحق یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالی الحق ہے اس کے حق ہونے میں برحق ہونے میں کسی شکوش میں کی گنجائش نہیں ورنہ یوین اور یہ کہ وہ مردہ کو زندہ کرتا ہے مردہ کو زندہ کرے گا زمین تمہارے سامنے مردہ پڑی ہوتی ہے اور زندہ ہو جاتی ہے ورنہ ہوا راک الشاہ تریر اور یہ کہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے ورنہ سات آتی ہے تن کہ قیامت آ کر رہنی ہے لا رہ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ون اللہ یا باسومنفر قبور اور یقیناً اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان کو جو قبروں کے اندر ہے باس بادل موت ہو کر رہے گا بمن النا سے بغیر علم ولاح ہدن ولا کتاب منیر اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں اللہ کی باتوں کے بارے میں اللہ کی صفات کے بارے میں ذات خداوندی کے بارے میں جھگڑتے ہیں بحثیں کرتے ہیں ندا کرتے ہیں نہ ان کے پاس علم ہے بغیر علم ولا ہدن نہ کوئی ہدایت ہے ولا کتاب منیر نہ کوئی روشن کتاب ہے جس سے وہ رہنمائی لے رہے ہوں سان عیس وہ اپنی گردن کروٹ اپنی موڑ کر چل دیتا ہے آیات سنتا ہے اللہ کی کلام کو سنتا ہے پھر ذرا وہ اپنے قبر کو موڑتا ہے بل دیتا ہے چل دیتا ہے لیکن سبیر اللہ تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے لہو پھر دنیا خزیون اس کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے وہ نزی عذاب الحریف اور قیامت کے دن ہم اسے جلانے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے ظال کا قدمت یاداد اور یہ سب کچھ ہے تیرے اپنے دونوں ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے جو بھیجا ہے تیرے دونوں ہاتھوں نے ماں کا دمت یادا کا ظلم کرنے والا نہیں ہے ومن خیر خسمین لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالی کی بندگی کرتے ہیں کنارے کنارے بچ بچ کر یہ وہ روگ جس کو کہا گیا فی قلوب ہی مرد جن کے دنوں میں روگ ہوتا ہے ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ حق کو قبول کیا پھر ہر کے باداب باد مجھار میں چھلانگ لگاتے ہیں ہر کے باداباد ماں کشتی درا بنداختے ہم نے حق کو قبول کیا اس کشتی کو ہم نے پانی میں ڈال دیا ہے اب یہ کشتی تیرے گی تو ہم تیریں گے یہ ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبنے کے لیے تیار ہیں ایک وہ ہے جو چاہتے بھی ہیں حق کے ساتھ چلنا لیکن کنارے کنارے گہرے پانی میں نہیں جانا چاہتے خطرات موڑ نہیں لینا چاہتے اپنے لیے جانور مال جو ہے اس کو بچا بچا کر اقبال نے کہا تو بچا بچا کہ نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساد میں لیکن یہ کچھ لوگ بچ بچ کر چلنا چاہتے ہیں کوئی گدن نہ پہنچائے کوئی نقصان نہ ہو جائے کوئی ہمیں قربانی نہ دینی پڑے وبین النا سے بلیہ اللہ حرف کنارے ساتھ بھائی نصابہ ہو خیر اور اگر خیر آئے تو مطمئن رہیں گے بڑے عمدہ رہیں گے بھائی نصاب چل فتنا چن اور اگر کوئی فتنا آ آزمائش آگے کوئی قربانی کا وقت آ پکار آ گئی نکلو اللہ کی راہ میں اور لاؤ اللہ کی راہ میں تو وہ اپنے چہروں کے بل اوندھے گر جاتے ہیں خسرت دنیا وال یہ خسارہ ہے یہ گھاٹا ہے یہ نقصان ہے دنیا اور آخرت دونوں کا غالکل الخسران المبین اور یہ بہت ہی نمایاں اور واضح تباہی ہے ایک بات ارض کرنی رہ گئی ہے کہ سورہ حج کے بارے میں بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوگا کہ یہ اس کو مدنی بھی مانا گیا ہے لیکن یہ واقعہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بعض آیات ایسی ہیں کہ جو یا تو مدنی ہیں اور بعض آیات کے بارے میں مجھے پھر وہ ایک قول بھی گیا تھا حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وہ میں بعد میں انشاءاللہ وہ کل ہم پڑھیں گے وہ آیات نازل ہوئی ہیں اسنا سفر ہجرت میں ضائب بات ہے کہ جب حضور مکے سے نکل آئے ہیں اور جا رہے ہیں تو کتنے دن لگے ہیں کوئی وہ چند گھنٹے کا ایک گھنٹے کی فلائٹ تو نہیں سیکھی جو ہوائی جہاز سے آپ چلے گئے ہو آدھے گھنٹے کی فلائٹ ہے کل نہیں لیکن یہ کوئی وقت لگا اس میں بھی جو آیات نازل ہوئی ہیں اور اس صورت میں کئی آیات ایسی ہیں کہ جن کی بڑی گہری مشابہت آپ کو مل جائے گی سورہ بکرہ کی آیات کے ساتھ چناتے شہادت الن والی آیت بھی اس صورت میں بھی ہے سورہ بکرا میں بھی ہے یقول رسول و شہید علیہم و تقول و شہدا النسپور کے آخر میں ملے گی جہاد کا لفظ بھی صورت مارکل ملے گا یہ آیت بھی آپ غور کریں گے تو سورہ بقرہ کے دوسرے رقو میں جو مثال آئی تھی منافقین کا حال یہ ہے او کس بھی مینت سمائے ظلمات و رادوں و بق یا جنون فی آزان ہی منت سوائے حضر المع و اللہ یہ بجلی جب چمکتی ہے تو روشنی نظر آتی ہے چل پھر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر جیسے ہی اذھیرا ہوتا ہے کھڑے رہ جاتے ہیں تو بالکل وہی کیفیت ہے کہ جب ذرا حالات صحیح ہوئے نارمل ہوئے کوئی خطرہ نہیں کوئی اندیشہ نہیں کوئی مطالبہ نہیں کوئی جنگ کی مہم جو ہے پیش نظر نہیں ہے تو وہ بڑے چلت پھرت دکھا رہے ہیں حدور کے پاس آ رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں وہ بھی اہل ایمان کے ساتھ ہیں لیکن جب ذرا مشکل وقت آیا اوندھے منہ گر پڑے وَمِنَ النَّاسِ اللہ تعالیٰ ہم اس سے بچائے اور دین اور ایمان کے ساتھ اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے جوہت میں مخلصانہ اور ہم تن ہما وجوہ اپنے آپ کو جھونک دینے کی ہمت عطا فرمائے وابا سے خصال المبین د و مندّ مالا ید الرہ مالا یعنفا ہوں یہ پکارتا ہے اللہ کے سوا ان کو جو نہ اسے کوئی ضرر پہنچا سکتی ہے نہ نفع زال ہوا بلال البعید یہی ہے بہت ہی گمراہی دور کی گمراہی ید و لمن در رہ اقرمف ہی وہ پکارتا ہے اس کو کہ جس کا ذرڑ جو ہے وہ اس کے نفع سے قریب تر ہے اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے تو نفع تو کوئی ہے نہیں لیکن زرر تو پہنچ گیا لبل مولا و لبل عشیر بہت ہی برا ہے وہ دوست اور بہت ہی برا ہے رفیق ان اللہ یس آمن الدین اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنہوں نے نیکمل کیے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی ان اللہ یف المایو اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے جس کی کا ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے فعال الما ہے من کانا یزول یہ آیت مشکلات القرآن میں سے ہے بہت سے مختلف انداز میں اس کی تعبیرات کی گئی ہے لیکن میرا دل ٹکا ہے اسی تعبیر پر کہ جو مرزہ القرآن میں شاہ عبد القادر دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے اور میں اسی کو وضاحت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں جوش دین کے لیے خدمت کر رہا ہو دین کے لیے لگا ہوا ہو کام کے اندر دائی ہے یا اس کی دائی کے ساتھ ہے اب اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو امید ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی آج نہیں تو کل آئے گی کل نہیں تو پرسوں آئے گی اگر کسی وجہ سے انسان حالات کو دیکھ کر اتنا مایوس ہو جائے کہ اللہ کی مدد کی اسے امید نہ رہے یہ چیز پھر اس کے لیے بہت بڑی ناکامی کا سبب بن جائے گی امید پیوست سے امید بہار رکھ اللہ سے مایوس نہیں ہو ہونا چاہیے نہ لا تک من رحمت اللہ ٹھیک ہے دیر ہو جائے کوئی حرج نہیں لیکن یہ کہ یہ اللہ کی مدد آئے گی اللہ جو ہے اس وقت فرمائے گا اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا ولہین جہاد جو لوگ ہماری راہ میں محنت کریں گے جد وجہ کریں گے ہم لازمن انہیں اپنے راستے دکھائیں گے یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے ان وعدوں پر یقین رکھنا چاہیے لا ان نقلا تخل فل میات اللہ ہمیں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تو اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا خلاف کرے گا ہاں ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کہ ہم تیرے وعدوں کے مسداک بن سکیں گے یا نہیں ان کا مشداخ بننے کی شرائط پوری کر سکیں گے کہ نہیں یہ کیفیت بندے کی رہنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کی نصفت سے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے تو اس کی مثال دی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی رسی کے ساتھ کہیں اوپر سے ایک رسی ہے اس نے پکڑا ہوا ہے تو تب تک یہ کہ تھامہ ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے حبل اللہ حبل اللہ یہ قرآن جو ہے القرآن و حبل اللہ محمود اسی طرح امید اللہ سے رکھنا رجا رکھنا یہ بھی گویا کہ ایک مانوی رسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں جوڑے ہوئے جب تک یہ رسی رہے رسی رہے گی ہمیں سہارا رہے گا جب یہ رسی کاٹ دیں گے ہم وہ امید منقطع کر دیں گے تو سوائے اس کے کیا ہوگا کہ زمین پر روزے منہ گر جائیں گے من کا نہ ضزن کا یہ گمان ہو جائے کہ اللہ ہرگز مدد نہیں کرے گا اس کی دنیا میں اور نہ آخرت میں فل یمز میں سمجھ بھی چاہیے کہ ذرا ایک رسی آسمان کی طرف تانے ثم یکختہ پھر کاٹ دے اسے توڑ دے فلی یمز الحل سے ما یگ پھر دیکھے کہ اس سے اس کا جو غصہ ہے اندر کا اس میں جو بایوسی کی آگ جل رہی ہے اس میں, اس میں کوئی کمی ہوئی جب تک وہ رسی ہے کچھ نہ کچھ امید تو رہے گی تو اس امید جو ہے اللہ پر اور اللہ کی نصرت اور اللہ کے وعدوں پر جو یقین ہے اس کو برقرار رکھو یہ تمہیں سہارا دے گی نات اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس کو اس قرآن کو روشن اور کھلی باتوں کی شکل میں وَأَنَّ اللہ, مَن يُرِيد اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے یا اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے ان الزین امن و نظین احادو و صابینا ون نصارہ لوگ جو مسلمان ہیں ایمان لائے ہیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم و لذین اور جو یہ ہوئے وہ صابعینہ اور جو صابی ہیں ون نصارا اور جو یہ عیسائی ہیں و المجوسا اور مجوس ایرانی ونزین اشرق و جن لوگوں نے شرک شرکی رویش اختیار کی ان اللہ یکسل و بین ہوں جو امن قیامہ یقینا اللہ فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان اللہ عالیہ كل شین شہید یقینا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خود گواہ ہے ہر چیز اس کے سامنے نگاہوں میں